أعوذ بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاه وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله و علیك نبی اللہ وعلی آلک و نبی اللہ حضرت سیدنا یونس علی نبی ولیہ صلاحت والسلام نے حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ صلاحت والام سے فرمایا میں روئے زمین کے سب سے بڑے عابد یعنی عبادت گزار کو دیکھنا چاہتا ہوں حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلاة والسلام آپ علیہ الصلاة والسلام کو ایک ایسے شخص کے پاس لے گئے جس کے ہاتھ پاؤں جو دام کی وجہ سے گل کٹ کر جدا ہو چکے تھے اور وہ زبان سے کہہ رہا تھا یا اللہ تو نے جب تک چاہا ان اعزاء سے مجھے فائدہ بخشا اور جب چاہا لے لیا اے میرے پروردگار میرا تو مقصود بس تو ہی تو ہے حضرت سید یونس علا نبی والسلام نے فرمایا اے جبرائیل میں نے آپ کو نمازی روزہ دار شخص دکھانے کا کہا تھا حضرت سیدنا جبرائیل جبر عیل امین علیہ سلام نے جواب دیا اس مصیبت میں مبتلا ہونے سے قبل یہ ایسا ہی تھا اب مجھے یہ حکم ملا ہے کہ اس کی آنکھیں بھی لے لوں چنانچہ حضرت سیدنا جبر عیل امین علیہ سلاط وسلام نے اشارہ کیا اور اس کی آنکھیں نکل پڑیں مگر عابد نے زبان سے وہی بات کہی یا اللہ جب ت نے چاہا کو سے مجھے فائدہ بخشا اور جب چاہا انہیں واپس لے لیا اے خالق میری امید صرف اپنی ذات کو رکھا میرا تو مقصود وسط تو ہی تو ہے حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ نے عابد سے فرمایا آؤ ہم تم باہم مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تم کو پھر آنکھیں اور ہاتھ پاؤں لوٹا دے اور تم پہلے ہی کتنے عبادت کرنے لگو اس عبادت گزار بندے نے کہا ہرگز نہیں حضرت سیدنا جبرائیل امین اللہۃ وسلام نے فرمایا آخر کیوں نہیں عرض کی جب میرے رب اجزا و جل کی رضا اسی میں ہے تو مجھے صحت نہیں چاہیے حضرت سیدنا یونس علا نبینا علیہ صلاحت وسلام نے اشاد فرمایا واقعی میں نے کسی اور کو اس سے بڑھ کر عبادت گزار نہیں دیکھا حضرت سیدنا جبری امین علیہ صلاحت وسلام نے کہا یہ وہ راستہ ہے کہ رضا الہی اجزا و جل تک ریسائی کے لیے اس سے بہتر کوئی راگ نہیں اللہ اجزا کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو یہ سونا چیز جب میرا محبوب میرے دکھوں میں راضی ہے تو میں سکھوں کو چولہے میں ڈالتا ہوں تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے استعمال بھائیوں دیکھا آپ نے سابر ہو تو ایسا آخر کون سی مصیبت ایسی تھی جو اس بزرگ رحمت اللہ تعالی کے وجود میں نہ تھی حتیٰ کے بالآخر آنکھوں کے چراغ بھی بجا دیے گئے مگر ان کے صبر و استقلال میں ذرہ برابر فرق نہ آیا وہ راضی برضاء اللہ عزا وجل کی اس عظیم منزل پر فائز تھے کہ اللہ عزا وجل سے شفا طلب کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے کہ جب اللہ اجزاجل نے بیمار کرنا منظور فرمایا ہے تو میں تندرست ہونا نہیں چاہتا سبحان اللہ یہ انہی کا حصہ تھا ایسے ہی اہل اللہ کا مقولہ ہے یخنی ہم بلاؤں اور مصیبتوں کے ملنے پر ایسے ہی خوش ہوتے جیسے اہل دنیا دنیا بھی نعمتوں کے ہاتھ آنے پر خوش ہوتے ہیں یاد رہے مصیبت بسا اوقات مومن کے حق میں رحمت ہوا کرتی ہے اور صبر کر کے علیم اجر کمانے اور بے حساب جنت میں جانے کا موقع فراہم کرتی ہے چنانچہ حضرت سیدنا ابن عباس ردی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شافع فی امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا اور لوگوں پر ظاہر نہ کیا تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے آج میرے مدنی بیٹے محمد فاروق جو کہ ہمارے مفتی دعوت اسلامی بھی تھے رکن شورا بھی تھے مبلغ بھی تھے اور ایک صوفی بزرگ تھے اس حدیث پاک کے مطابق ان کو عمل کرتے دیکھا کبھی میں نے ان سے شکوا نہیں سنا میرا بہت ساتھ رہا ان کا کبھی میں نے ان کو یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ میرے پیٹ میں درد ہو گیا ہے یا میری ٹانگیں دکھ رہی ہیں یا میرے سر میں آج سر بھاری ہو گیا ہے طبیعت بہت جلسی ہے مجھے یاد نہیں پڑتا کبھی انہوں نے کہا اور ان کے گھر والوں کے بھی یہ تاثرات مجھے ملے ہیں کہ گھر میں بھی کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کوئی مرض ہے یا تکلیف ہے یا بخار چڑھا ہے ہم ان کے چہرے پر تھکن یا کوئی اسی پریشانی کے آثار جب دیکھتے تو پوچھتے کہ تم کو کیا ہو گیا ہے تو پھر یہ بتاتے کہ یہ ہوا ہے اب اپنے سے تو رہا ہی نہیں جاتا ذرا کوئی تکلیف ہوئی تو یہ بھی نہیں کہ اتنی ہی بیان کریں مبالغہ کرتے ہم تو یار آج سر بہت دکھ رہا ہے اللہ بہت دکھنے میں اور صرف دکھنے میں فرق تو سبھی سمجھ سکتے ہیں جب میں نے بولا تو فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا تو صرف یہ نہیں کہیں گے کہ جیسے ریاکار لوگ اپنی ریاکاری کا وزن بڑھانے کے لیے کہتے ہیں کہ میں تو سال میں تین مہینے روزہ رکھتا ہوں اچھا ماشاءاللہ وہ رجب شابان اور رمضان تین مہینے کا روزہ رکھتا ہوں ارے رمضان کے روزے تو فرد ہے وہ سب رکھتے ہیں پتہ ہی ہے تو اس طرح اپنے نفلی روزوں کا اعلان اور پھر اس کا وزن بڑھانے کے لیے وہ مطلقن کہیں گے کہ میں تو تین مہینے کے ہر سال روزے رکھتا تو اپنے عمل کا اظہار کرنے سے بہت بچنا چاہیے بہرحال انشاءاللہ میں فاروق بھائی کی یہ کوالٹی بھی آپ کو بتاؤں گا ابھی کہ وہ اپنے عمل کا اظہار کرتے تھے یا چھپاتے تھے اور کس طرح چھپاتے تھے ان الحمدللہ اللہ فیضان سنت کا ایک باب آداب تعام اس میں جو جز ہے اللہ کے مقدس مشہور 99 نام کی نسبت سے 99 حکایات ان میں سے ایک حکایت آپ کو سنائی اور اس ضمن میں پھر درس میں کیا مزید اس کے نیچے یہ حدیث بھی لکھی ہوئی ہے کہ مسلمان کو مرض پریشانی رنج ادیت اور غم میں سے جو مصیبت پہنچتی ہے یہاں تک کہ کانٹا بھی چبتا ہے تو اللہ عز اسے اس کے گنا کا کفارا بنا دیتا ہے تو اس لیے شکوا شکایت کی آدت نکل جائے نا تو مدینہ مدینہ اپنی یہ آدت جاتی نہیں ہے مقرر بھی آئے گا منچ پہ تو پہلے بولے گا گلا بیٹھا ہوا یہی نخرے ناتھوان بھی سناتا ہے ارے بھائی گلا بیٹھا ہوا تو بولو گے تو خود ہی بتا دے گا کہ میں بیٹھا ہوں یا کھڑا ہوا ہوں بولنے کیا دے شکوے کی ہماری بہت تھکا ہوا ہوں اور بے آرامی بہت ہے اور اتنے بیان کیے ہیں تو اتنے دن سے ناتے پڑھ رہا ہوں روزانہ رات کو دیر سے سوتا ہوں تو آج یوں ہو گیا ہے تو آج بڑا سر بھاری تھا تو پلا ٹیبلٹ کھائی ہے یہ سارا لیکچر سننے کے لیے یہ قوم جمع نہیں ہوئی کہ یہ باتیں ظاہر غیر ضروری ہیں اپنی جو بات سے باتیں ہاں طبیب کو بتانے کی عادت ہے تو آدمی بتائے یا کوئی مجبور کر رہا ہے اور اب بیان کرنا کہ مجھے یہ تکلیف ہے بھائی میں نہیں آ سکوں گا تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اندر ضرورت چلی آدمی جھوٹ نہ بولے اور سچی بات بتا دے جیسے عام طور پر ہمارے یہاں کسی کو طبیعت پوچھو تو بازوں کی عادت ہوتی ہے بھائی آپ کی طبیعت کیسی ہے تو وہ ٹھیک ہوں نہیں کہیں گے بہت ٹھیک ہوں حالانکہ بہت ٹھیک تو ان اللہ جب جنت الوقی میں آرام سے سو جائیں گے محبوب کے سائے میں ان کی رحمت سے بہت ٹھیک ہوں گے باقی جیتے جی تو بہت ٹھیک آپ ہوں گے تو نہیں ہوں ٹھیک کیسے ہوں گے کچھ نہ کچھ تو تکلیف آدمی کو ہوتی ہے بالکل مرض سے تو آدمی بچ ہی نہیں سکتا کسی کو نزلہ کسی کو کھانسی کو بڑھاپا بھی ایک مرض ہے اس لیے بہت ٹھیک ہوں یا ٹھیک ہوں یا بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں یہ جملے جواب کے میں نہیں کہتا یہ جھوٹ ہیں اللہ میں مطلب اس سے بہتر جواب آپ کو دیتا ہوں کم اس کی عادت ڈالیں تو چاہے بیماری بھی ہوگی تو ہماری یہ ڈھک جائے گا اس جواب میں کیونکہ okay, اس پر چلو اظہار نہیں کرنا ہے. Okay. اس کا جواب یہ کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے الحمدللہ للہ اللہ حال یعنی <تصفح> ہر حال میں اللہ کا شکر ہے حمد کے مانا خوبی بھی ہوتے ہیں حمد بھی ہوتے ہیں تو حالت پوچھنے پر بھی یہ نے دین تہمید کیا کرتے تھے حمد بیان کرتے تھے اللہ کی الحمدللہ للہ ہے حال بلکہ بعض اوقات بزرگوں سے منقول ہے کہ قصدن پوچھتے تھے بعض اوقات اس لیے پوچھتے تھے کہ ان کی نیت تھی یا ان کی عادت پتہ ہوتی تھی کہ میں یہ ان کو پوچھوں گا کیسے ہو تو یہ کہے گا الحمدللہ تو میں اس بہانے اس کو اللہ کا ذکر کروا رہا ہوں تو نیت نیت پر ثواب اچھی نیت پر ثواب ملتا ہے تو کوشش کریں جب بھی کوئی پوچھے تو کہنا ہے الحمد للہ ہے علا کسی نے بڑی پیاری بات کی ہے اب جو بڑبڑاتے رہتے نا کڑکڑ کرتے رہتے ہیں اپنی تکلیف ہوگا ان کے لیے بڑا اس میں درس ہے ایک شیر میں آپ کو پنجابی شیر سناؤں گا بڑا درس ہے اس میں چپ کر سی کر تا موتی ملسن صبر کرے تا ہیرے واگو رولا پاوے موتی نہ چپ رہو گے تو موتی ملے گا صبر کرو گے تو ہیرے ملیں گے اور اگر بڑبڑاتے رہو گے بے عقفو کی طرح کہ میرا سر دکھ رہا ہے میرا پیٹ دکھ رہا ہے میری ٹانگ دکھ رہی ہے میری پیٹھ دکھ رہی ہے بلا وجہ بولتے رہو گے یہ پاگلوں وانگوں رولا پاویں نہ موتی نہ ہی ہے۔ تو بے صبری سے مصیبت نہیں آتی الٹا صبر کے ذریعے ہاتھ آنے والا اجر جاتا رہتا ہے اور شکوہ مزید اگر نا شکری میں آ گیا تو گناہ کی بھی صورت ہے بلکہ نعوذ بعض شکوے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کفر کے غار میں دھکیل دیتے خصوصاً جہاں میت ہوتے نا وہاں شیطان اپنا پڑاؤ ڈال دیتا ہے یہ دیکھا ہے پڑاؤ سے مرت نہیں تو شیتان تو ہم سب کے پیچھے لگا ہوا ہے خون میں تیر رہا ہے پھر وہ جہالت کی وجہ سے میت ہو جائے تو لوگ کفریات بڑھتے اور خصوصاً جوان موت اور الگ تخصیص اچانک جوان موت ہو جائے پھر تو با کفریات اللہ ایمان سلامت رکھے ہیں اس طرح کے کفریات بکتے دیکھا ہے کبھی سنا ہے کبھی لوگوں سے سنا ہے مثلاً اللہ تجھے اس کی جوانی پر ترس نہیں آیا یہ وہ کفر ہے کہ اس کلے میں کے بکتے ہی ایمان گیا نکاح ٹوٹ گیا جتنی نمازیں روزے زکاتے حج بھی کیا تھا سب اعمال برباد ہو بے بھی ٹوٹ گئی اب سب نئے سرے سے ایک اکائی سے چلے گا توبہ نصیب ہو گئی تو توبہ نصیب نہیں ہوئی اور نعوذ باللہ اسی پر مر گیا تو اللہ اس کی جوانی پر تجھے رحم نہیں آیا تو اللہ کی مرضی پر راضی رہنا چاہیے معاشرے میں جوان کے بجائے بوڑھا زیادہ قابل رحم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ رحم ہی ہے کہ اس نے موت دے موت بری چیز نہیں جی ہاں میرے آقا حضرت ابھی اللہ تعالیٰ نزیا مجھے مفتی دعوت اسلامی حاجی محمد فاروق اطاری نے لکھ کر بھیجا تھا وہ ٹائپ کر کے مجھے بھیجتے رہے تھے اس طرح کے مدنی پھول تو باغ رضا کے کچھ مدنی پھول بھیجے تھے اس میں ایک مدنی پھول یہ بھی تھا حال ہی کا یہ تھوڑے دن کی بات ہے مجھے میل کیا تھا انہوں نے اس میں کچھ اس طرح کا مدنی پھول اعلیٰ ضبطہ باغ پتہ رضا کا دیا تھا انہوں نے کہ موت کا خوش دلی کے ساتھ انتظار ورنہ انہیں موت کو برا سمجھے گا اس سے نفرت کرے گا تو ورنا برے خاتمے کا خوف ہے اچھا اس کا خلاصہ میں, میں نے مزید خدا رضویہ میں دیکھا انہوں نے اس میں دے دیا تھا اشارہ کہ آپ مزید تفصیل ہے اس مطالعہ رضویہ میں دیکھ لو میں نے نکال کے دیکھا تو اس میں اہلازت نے وہ حدیث شریف نقل کی تھی جس کا مخووم ہے کہ جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں فرماتا تو موت یہ آڑ ہے موت کا پردہ ہٹے گا موت آئے گی یعنی پردہ ہٹ جائے گا اللہ تعالیٰ سے بندہ ملاقی ہوگا تو جو خوش نصیب ہوگا ٹھیک ہے نا تو وہ موت کو پسند کرے گا اللہ کی ملاقات کو پسند کرے گا تو جب سے یہ میں نے پڑھا یہ مفتی فاروق صاحب کی طرف سے ملا ہوا مدنی قلعہ اس وقت سے میں نے یہ دعائیں کرنی شروع کر دی ہیں کہ اللہ مجھے موت سے محبت دے دے مزید میں آداب تعین سے اپنا درس آگے بڑھاتا ہوں حضرت امام ربانی, مجدد الف ثانی قدسہ ربانی فرماتے ہیں پہلے اگر میں کبھی کھانا پکاتا تو اس کا ثواب حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم اور حضرت امیر المومنین مولا کائنات علی المرتض شیرا کرم اللہ تعالی ال کریم اور حضرت خاتون جنت فاطمت الزہراء اور حضرات حسن کریمین ندوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ارواح مقدسہ کے لیے ہی خاص عیصال ثواب کرتا تھا بالخصوص ان کو عیصال ثواب کرتا تھا اور اماۃ المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کا نام شامل نہ کرتا تھا ایک رات خواب میں دیکھا کہ جناب رسالت مآب محبوب خدائے و و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی تشریف فرما میں نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت بابرکت میں سلام کیا تو سرکار صلی اللہ جانب متوجہ ہوئے اور چہرے انور دوسری جانب پھیر لیا اور مجھ سے فرمایا میں عائشہ کے گھر کھانا کھاتا ہوں اللہ عنہ جس کسی نے مجھے کھانا بھیجنا ہو وہ حضرت عائشہ کے گھر بھیجا کریں رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توجہ نہ فرمانے کا سبب یہ تھا کہ میں ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شریک طعام یعنی عیسال ثواب نہ کرتا تھا اس کے بعد سے میں نے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ تمام امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو بلکہ تمام اہل بیت کو شریک کیا کرتا ہوں اور تمام اہل بیت کو اپنے لیے وسیلہ بناتا ہوں یہ واقعہ لیا گیا مکتوبات امام ربانی جلد دوبم صفحہ پچاسی اللہ اجزا وجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفر تو میٹھے میٹھے سامی بھائیوں اس شکایت سے معلوم ہوا کہ جن کو اس سال ثواب کیا جاتا ہے ان کو پہنچ جاتا ہے یہ بھی پتا چلا کہ اس ثواب محدود بزرگوں کو کرنے کے بجائے سبھی کو کر دینا چاہیے ہم جتنے کو بھی اس والے ثواب کریں گے سبھی کو برابر برابر ہی پہنچے گا اور ہمارے ثواب میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی یہ بھی پتا چلا کہ ہمارے میٹھے میٹھے آکا مدینے والے مستفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے حد انسیت رکھتے ہیں حضرت سیدنا امر بن اس رضی اللہ تعالی عنہ جب غزوہ سلاسل سے واپس لوٹے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ عزوجل و صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم آپ کو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے فرمایا عائشہ انہوں نے پھر عرض کی مردوں میں فرمایا ان کے والد یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ میرے آقا حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمغی رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علی رحمت الرحمن ہدای کے بخش شریف میں فرماتے ہیں بنتے سدیق آرام جانے نبی اس ہری میں براعت پہ لاکھوں سلام کیا یعنی یعنی ہے سور نور جن کی گواہ گوا ان کی پر نور صورت پہ لاکھ سلام <تصفيق> تو عیصال ثواب جب بھی کریں کوشش کریں یاد کر کے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ضرور کیا کریں سلحیب آج یہ ہمارا اجتماع عیصال ثواب اگرچہ مفتی دعوت اسلامی حاجی محمد فاروق اطاری علیہ رحمت اللہ الباری کے لیے کیا گیا تو ہم ساتھ میں نیت کر لیتے ہیں کہ سرکار صلی اللّہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کا ثواب پہنچے آپ کے صدقے میں تمام امبیالیہ السلام مرسلین علیہ صلاحۃ وسلام کو بھی پہنچے تمام صحابہ اکرام تابعین اب تابین آئم مشتین علمائے کامرین بزرگان دین تمام امہات المومنین کو پہنچے اور خصوصا ہمارے حاجی فاروق کو بھی ثواب پہنچے حاجی مشتاق کو پہنچے مفتی امین صاحب کو پہنچے یہ بھی ہمارے بہت اچھے سائن بھائی تھے بس یہ بہت قریب قریب میں دو مفتی ہم سے بچھڑ گئے مفتی امین بچپن سے ابتاری تھے اور بہت اچھے عالم تھے بہت ذہین عالم تھے وہ بھی اتفاق سے مہمن تھے اور یہ فاروق بھائی مہمن تھے اور مفتی امین غالبا ہماری برادری کے تھے ہم لوگ کتیا کے مہمان ہیں مجھے یاد پڑتا یہ کتیا کے تھے بے جوان تھے بےچارے تو یہ اسلامی کے یہ بھی بہت ماشاء شاہدہ تھے اسلامی معاملے میں خصوصاً میری محبت بہت ان کے دل میں ہے الحمدللہ تھی ابھی مجھے غلام زادہ حاجی ابو احمد نے ریاد کہ یہ میرے استاد بھی تھے مفتی امین میرے بیٹے کے استاد تھے اور یہ بھی ارض کر دوں کہ نگران شورا کے بھی مفتی امین صاحب استاد تھے نگران شورا نے سات درجے دار العلوم امجدیہ میں کیے ہیں مفتی حمین کے پاس بھی پڑھا ہے داراللومہم یدیہ میں آخر میں ساتھ میں درجے میں تھے لے اور یہ ذمہ داری ان پر آگئی شورا کی تو یہ بچارے آگئے دور حدیث فائنلی یار باقی تھانی اس میں یہ بچارے بس وہ مصروفے سے ہو گئے کہ دور حدیث کر نہیں سکے اور میرے بیٹے یعنی مفتی حمین صاحب کے شاگیرد نے الحمدللہ اس بار اپنا درس نظامی مکمل کیا اور الحمدللہ ان کی دستار بندی حص ہو گئی خوش قسمتی سے مفتی دعوت اسلامی قاری محمد فاروق اچاری علیہ رحمت اللہ الباری کے بھی میرے بیٹے کو شاگرد بننے کا شرف حاصل ہے اور ہمارے فاروق بھائی بہترین استاد بھی تھے درس ان کا جو تھا نا وہ بس ایسا تھا کہ جی چاہتا تھا کہ سارے کام چھڑا کر ان کو اسی میں تدریس میں لگا دیں تو دعوت اسلامی کے لیے بہت اچھے مبلک یہ پیش کریں گے دیکھے درس بھی دیتے جاتے تھے میں نے ان کے درس سنے نا کیسی درس بھی دیتے جاتے تھے اور دعوت اسلامی بھی گھول گھول کے پلاتے جاتے تھے تو سچی بات ہے کہ مجھے مدرسمی ایسا ہی پسند ہے کہ اپنا عقیدت مند نہ بنائے دعوت اسلامی عقیدت مند بنائے اپنے آگے پیچھے نہ پھرائے بلکہ دعوت اسلامی کے ارد گرد اس کو پھرائے تو مزہ ہے نا سلو الخبیب سلو اللہ. مرنا ہے تو دعوت اسلامی میں رہ کر مرنا باہر نکل کر مت مرنا اللہ اکبر فاروق کی موت بھی تو اپ کے سامنے مرتے تو روز ہیں جس شان و شوکت سے اس کا جنازہ ہوا شاید کتنے زندہوں کو رشک آتا ہوگا کہ کاش ہم فاروق کی جگہ ہوتے اتنا حصہ لے ثواب اتنا ماشاءاللہ اور اتنی محبت کتنی محبت بتاؤ اپ نے کبھی سنا نہیں ہو شاید آئندہ بھی کسی کے لیے شاید دعوت اسلامی والوں میں تو سن لو باہر کی امید کم ہے میری درخواست پر میری درخواست پر دو سو پینسٹھ اسلامی بھائی بارہ گھنٹے تک فاروق بھائی کے مزار پر موجود رہے دو سو پینسٹھ اسلامی بھائی باہر رکے باہر رشتے دار جو ہے نا یہ بہت پاور فل ہوتے احمد لہٰ محروم کو ہم نے دفنایا تھا اس کا منظر بھی ایسا ایسا عجیب و غریب منظر تھا خدا کی قسم سا دیوانے دلک بلک کر رو رہے تھے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں وہ دعوت اسلامی جب نہیں تھی تب کی بات مجھے استائی نے بتایا کہ پھر جو رکے تھے کہ ہم لوگ ناطخوانی کر رہے تھے اور ہمیشہ آوازیں آ رہی تھی محسوس ہو رہی تھی کہ یہ مرحوم عبد الغفار بھی ہمارے ساتھ مل مل کر نات پڑھ رہے ہیں الحمدللہ اور تدفین کے موقع پر ایک استائی بھائی کو ایک دم اونگ آ گئی تو اس نے یہ منظر دیکھا کہ سنری جالیاں ہیں اور ان کے پیر صاحب جو ہیں وہ محروم عبد الغفار کا ہاتھ پکڑ کر پیش کر کے کہہ رہے ہیں یار رسول اللہ عبد الغفار میرا ہے تو یہ اس وقت اس نے یہ کشف ہوا اس کو اور یہ منظر دیکھا تو یہ دعوت اسلامی والوں پر الحمدللہ بڑا کرم ہے اور یہ سبھی سنیوں پر کرم ہے الحمد للہ اہل سنت الحمدللہ محبوب کے صدقے میں اہل جنت الحمد للہ وسلم دعوت اسلامی کو مت چھوڑنا اور دعوت اسلامی کو عملی طور پر اپنانا دیکھو ہی نہیں آج میں نے کئی دیکھے دعوت اسلامی کے کاٹ بھی کریں گے مخالفت بھی کریں گے مجھ پر پھول برسائیں گے اور بولیں گے نہیں نہیں ہم دعوت اسلامی والے تو دعوت اسلامی والا کام کہاں سے بن گیا تیرا کیا دعوت اسلامی تو لگے جب تیری دعوت اسلامی کی مخالفت اپنے کو برداشت نہیں اخ, اختلاف دوسری چیز اختلاف رائے ہو سکتا ہے آدمی کو مجھ سے بھی ہو آپ سے بھی سب سے لیکن مخالفت مخالفت کے معنی میں یہ لیتا ہوں کہ دوسروں کے سامنے برا بھلا بولنا کی دے کرنا یہ اس کو میں مخالفت بولتا ہوں تو دعوت اسلامی جو مخالفت کرتا ہے اطار اس سے بیزار ہے میرا دل وہ جلتا ہے یا ر ایک تو تمہیں کچھ کرنا نہیں ہے خالی پنچایت لے کے بیٹھتے ہو تم آتے کرو تو پتہ چلے کام ہوتا کیسے ہو شہر بشہر گلی با گلی ملک ملک جان کو ہتھیلی میں لے کر گھومو تو صحیح پتا چلے باقی خالی باتیں کرنا تو سب کو آتی کام کرے تو پتا چلے کتنے بیسوں سو ہوتا ہے بھوکا پیاسا ریک کرو گاڑیوں میں سفر پہ بیچاروں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں بستروں پہ پڑے رہتے ہیں باغ باغ کے غریب بیمار پڑ جاتے ہیں تھکن کی وجہ سے کام کرتے ہیں اللہ قبول کریں تو اس لیے مہربانی کر کے کسی کے باتوں میں آنا نہیں اور دعوت اسلامی سے کبھی جانا نہیں بنا دے مجھے ایک در کا بنا دے اللہ بنا دے مجھے ایک در کا بنا دے صدا رم میں صدا با وفا علا ہی رہو ہے سزا وفا یا الہی خفایا علاحی کبھی نہ ہم سے خفا یا دی بنا دے مجھے کا سدا وفا الہی رہو سدا وفا الحمد آمین آمین آمین الحمدللہ مفتی دعوت اسلامی محمد, محمد فاروق اکتواری علیہ رحمتہ اللہ الباری کی سیرت کے مطابق مجھے بہت سارا مواد الحمد ملا ہے اور خود میں نے بھی مشاہدہ کیا ہے بعض باتوں کا سب سے پہلے میرا خیال ہے میں تنظیمی اعتبار سے نگران شورا کے تاثرات پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں انہوں نے مجھے لکھ کر دیے ہیں میں اس وقت سے جانتا ہوں جب ہم دونوں ذیلی نگران کی حیثیت سے اپنے اپنے طور پر کام کرتے تھے ہمارا علاقہ گلستان اوکاڑوی پرانا نام سولجر بازار تھا مدنی مشوروں میں ان کی سنجیدگی اور خاموشی متاثر کن تھی مدرسۃ المدینہ کنزول ایمان کی جائے نماز میں امامت فرماتے ایک بار علاقے میں کوئی مدنی مشورہ تھا جھگڑا تھا آپس کا یا وہ تنظیمی ہی تھا مرل یہ نہیں لکھا انہوں نے تو کوئی جھگڑا ہوگا دوستوں کا تو یہ نمٹانے بیٹھے ہوں گے اس میں اس دوران آپس میں گرما گرمی میں کسی کے موسے سے کفر نکل گیا جیسے ایک کفر جھگڑوں میں بازو کا دوں عورتیں بول دیتی ہیں اس کی زبان اس کی زبان کا تو اللہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا نوزالک یہ کفر ہے بھلے دل میں یہ ڈی تو نہیں تھی غصے میں بولا مگر یہ کلمہ کفر ہے تو بہرحرالی کہ کسی نے وہ کوئی کفر بک دیا اور فاروق بھائی پریشان ہو گئے اور فوراً ساری گفتگو کو روک دیا اب اس وقت کیونکہ یہ مفتی تو نہیں تھے عالم بھی نہیں بنے تھے تو انہوں نے پھر بھی جذبہ ان کا بچپن سے ہی یہ مذہبی ذہن کے تھے اور جب سے داڑھی آئی کبھی کاٹی نہیں انہوں نے جس کو یہ عوام نہ سچی داڑھی بولتے ہیں ان کی سچی داڑھی تھی الحمدللہ للہ سگے مدینہ کی بھی سچی داڑھی تھی سگے مدینہ نے بھی الحمد زندگی میں کبھی بھی داڑھی کو ایک مٹھی سے کم نہیں کیا الحمدللہ اور میں پہلے بھی بولتا تھا مجھے کروڑ روپیہ دے دے داڑھی کٹوا دے میں نہیں کٹاؤں گردن کٹے نام مستفی پر جلدی جلدی کٹے داڑھی انشاءاللہ ہرگز اللہ ہر نہ کٹے لحد میں کے رخ شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے صلو علی, اللہ تعالی علی محمد بہرحال کسی مفتی صاحب سے کانٹیکٹ کیا انہوں نے اور مسئلے کی تہ میں پہنچے اور پھر یہ طے ہوا کہ یہ صریح ہے اس شخص کو یا اس مرتد کو آپ نے وہ سمجھا بجھا کے توبہ کروائی کلمہ پڑھایا اور وہ شادی شدہ بھی تھے ان کا نکاح بھی چونکہ ٹوٹ چکا تھا تو ان کا نکاح بھی دوبارہ پڑھایا تو نگران شورا کا کہنا یہ لکھا ہے انہوں نے کہ میں اس کی وجہ سے بہت ہی متاثر ہوا حاجی فاروق سے اسی طرح کا ایک مکتوب بھی ہے نظر مجھے کسی اور نے بھی دیا بہت لمبا چوڑا مکتوب ہے میں اپنا واقعہ لکھا ہے کہ میں تو ماڈرن تھا مسجد میں حاجی فاروق شروع میں ذیلی نگران تھے اور کرتے تھے وہ انترادی کوشش نماز کے بعد لوگوں سے ملنا دروازے پہ کھڑے ہو کر گزو خانے پہ بیٹھ جانا لے کے اس طرح وہ سلام کرنا آگے بڑھ کے تو میں تو موڈرن تھا لکھا ہے اسلام بھائی نے تو مجھے آگے بڑھ کے انہوں نے سلام کیا میں نے لفٹی ڈی کرائی جواب بھی نہیں دیا مولانا کو جواب کہاں سے دوں میں گھبرا گئے میں نکل گیا پھر مجھے میں نے اپنے آپ کو کوسا کہ تو کیسا جلیل آدمی اللہ کے نیک بندے نے تو یہ سلام کیا کم جواب ہی تو دے دیتا تو اس نے کہا تو یہ کھا جانا تھا میں نے اپنے آپ کو ملامت کی اور میں دوسرے دن جب پہنچا نماز کے لیے اب حاجی فاروق نے اسب عادت اس کو سلام کیا ماڈرن اسلامی بھائی کو پھر تو اب اس کو چونکہ وہ کال اس کے نفس نے ملامت کی تھی اس کی قسمت کھلی تھی سلام کی برکت سے سلامتی نازل ہو رہی تھی اس پر تو اس نے سلام کے جواب کے ساتھ ساتھ بڑھ کر حاجی فاروق سے خود اچھی طرح عقیدت سے ہاتھ ملایا اور اللہ والوں سے عقیدت سے ملنا بھی بڑا درجہ رکھتا ہے سیر الاولیاء میں میں نے پڑھا تھا سیر الاولیاء حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہ ملکودات ہیں تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بہت سے لوگ صرف قیامت کے دن اس لیے بخشے جائیں گے کہ انہوں نے بزرگوں کی عقیدت سے دست بوسی کی ہوئی. یہ اللہ کی رحمت بس کس پر کس بانے با ہو جائے کچھ نہیں پتا تو بہرحال سے ہاتھ ملائے فاروق بھائی نے مزید اس پر انفرادی کوشش کی اب وہ انفرادی کوشش کے نتیجے میں یہ جی اجتماع میں آئے وہ لکھتے کہ میں اجتماع میں آیا اور اٹھنا بیٹھنا شروع کیا مدنی ماحول میں حتیٰ کے بڑھتے بڑھتے بڑھتے آج میرے ایسا ماڈرن نوجوان جس نے فاروق بھائی کے سلام کا جواب تک نہیں دیا تھا آج الحمدللہ باب المدینہ کی ایک ڈویژن کے قافلوں کی ذمہ داری میرے ہاتھ میں نے لکھا تو فاروق بھائی کی نظر نے کہاں سے کہاں پوچھا سلو حبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد اور اس سے ہمیں انفرادی کوشش کا بھی درس ملا خالی بیان ہو جائے اور لوگ ماحول میں آ جائیں یہ کم ہوتا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد یہ رکنے شورا کیسے بنے اس کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے میرے حساب سے وہ یوں کہ یوں تو میں ان کو جانتا تھا مرکز کے تو ایسے وفادار تھے یہ دور حدیث کر رہے تھے طالب علم تھے پھر دور حدیث کر رہے تھے اور اس میں بس میرا ذہن بنا کے مجھے باب المدینہ میں بارہ دارالفتہ کھول لیں داؤت اسلامی کے مفتی بھی ہونے چاہیے اور ہم فتوے بھی دیں اب یہ مفتی میں لاؤں کہاں سے اسلامی کے ذہن کا تو بھائی اپنا پروڈکشن کرو تو ہی ہوگا تو پھر ہم نے وہ دو اسلامی بھائیوں کا انتخاب کیا اس میں بھائی دو کو بناتے ہیں اس میں ایک کیا ہمارے مفتی فاروق صاحب بھی بھائی ان کو بھی دو حدیث کر رہے ہیں نہیں بھیجو اس کو بھائی چلو بھائی بھیجو مفتی فاروق کو جب بولا تو انہوں نے بے چاروں کو نہیں کیا جا کے سکھر میں بیٹھ گئی دارالفتہ کا کورس کرنے کے لیے پھر دور حدیث بھی کر لیا ابھارا لیا کہ یوں یہ مرکز کی اتاد گزاری میں اپنی تعلیم چھوڑ کر جو ایک جاری تھی وہ چھوڑ کر وہ الحمد مفتی کورس کر لیا انہوں نے اب رکنے شورا کیسے بنے چل مدینہ قافلے میں انہوں نے سفر کا مطالبہ کیا اب یہ تھے بہت شریف تو ان کو زیادہ میں نے کسوٹی پر رکھا نہیں چل مدینہ کر دیا منہ. چل مدینہ تو یہ ہمارے ساتھ آگئے چل مدینہ میں اب وہاں میں نے ان کو دیکھا نا تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میرے کافلے بہت گئے چل مدینہ ان جیسا کوئی چل مدینہ والا مجھے یاد نہیں پڑتا یہ کوالٹی ڈفرنٹ سب سے سب سے الگ تھلگ رہنا ٹائٹ کفلے مدینہ بولنا نہیں ٹائٹ اچھا اور تلاوت کرتے رہنا اپنی عبادت کرتے رہنا سو جانا اچھا جو ہمارے درس ہوتے تھے یاسین شریف کی تلاوت کے اور ہلکے تلاوتوں کے ہلکے ہوتے تھے ہمارے تو انہوں میں شریک ہوتے تھے خود بھی تلاوت تھے پھر یاسین شریف بھی پڑھتے تھے یہ بھی پڑھتے تھے دوسرے سائن بھائی بھی پڑھ کے سناتے تھے اس طرح میں نے ان کو دیکھا پھر ایک بار ایک ہماری کوئی دارالفتا کے تعلق سے وہاں میٹنگ ہوئی کچھ ایک مفتی صاحب کو کچھ شکایات تھی وہاں کے دارالفتا کی مجلس کے تعلق سے تو فاروق بھائی بھی اسی میں اور تو میں یہ سمجھا کہ فاروق بھائی کو بھی یہی شکایت ہوں گی شکایت اس ٹائپ کی تھی تو ہم تینوں نے میٹنگ کی دیر تک ہماری میٹنگ چلتی رہی یہ جو دوسرے تھے جن کو شکایت ہی. وہ انہوں نے شکایت بیان کی کرتے رہے مجھے یاد نہیں کہ جتنی دیر میٹنگ چلی نا اس میں ایک لفظ بھی فاروق بھائی نے زبان سے بولا ہوں میں اس میٹنگ میں صحیح معلوم متاثر ہوا کہ یار یا عجیب بولتا ہی نہیں کچھ وہ اور میرا یہ بھی ذہن منا کہ یار اس کو تو دارالپتا سے کوئی شکایت ہی نہیں ہے مجلس سے بےآدمی بولتا ہی نہیں ہے کچھ اس کا مطلب اس کو شکایت ہی نہیں جبھی تو نہیں بولتا کہ وہ میٹنگ کی شکایت کے لیے اجلاس یا مدری مشورہ یا جو بھی کہو بولا نہیں آخر تک یہ اللہ کا بندہ میں اس سے بہت متاثر ہوں اب یہ شورب بھی بن چکی تھی ان دنوں بس یہ میری نظر میں پھب گئے کہ یار یہ بندہ کام کرے اس پہ ہاتھ رکھنا ہے پھر ہمارا مشورہ ہوا موجودہ نگران شورا اس وقت یادنی نگران ٹھے یا نہیں تھے یعنی تھے شاید آج جی مشتاق حیات تھے اب یہ بھول گیا ہوں میں تو ہمارا مشورہ ہوا اور ہم نے ہم دونوں نے آپس میں یہ ڈسائڈ کیا کہ فاروق کو شورا میں ڈال دیتے ہیں اچھا شورا میں یوں ایک دم اوپر سے گرا کھجور میں اٹکا والی ہماری ترکیبیں نہیں ہیں یہاں منزلیں طے ہیں تو پھر شوراب بند شورا میں ہوتا ہے تم بولو گے اس کو لے لو فلاں مفتی صاحب کو لے لو شورا میں تو یہ اس طرح ہم نہیں لے سکتے اور بھی علماء اور مفتیاں نگرہ ہیں یہ ہماری تنظیمی ترکیبیں اور ہماری مجبوریاں ہیں اور یہ مجبوریاں بھی ضروری ہیں سمجھ میں آ جائیں گی ایک آدمی تنظیمی کام بھی نہ کرتا ہو گاؤں دسانی کے اجتماع میں بھی نہ آتا ہوں اب اس کو شورا میں اٹھا کر ہم ڈالنے بہت بڑا عالم ہو بے شک مفتی ہو وہ کرے گا کیا ہمیں کیسے مشورہ دے گا کہ درس کتنی بار ہونا چاہیے اور اجتماع کم شروع ہو اور کس کس طرح وہ ختم ہو مدنی مدری قافلوں میں کیا کیا کرنا چاہیے نے کبھی مدنی قافلوں میں سفر ہی نہ کیا ہوئے ایک نے تو اس کو ہم کیا چورا میں ڈال کے کریں یار فاروق بھائی چونکہ آج سے نہیں زمانے سے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہے ہیں. چورا بھی نہیں تھی جب سے سفر کرتے تھے مدری انعامات کے کارڈ کی کوالٹی ان کی بھرنے کی او یہ زمانے سے جب مدنی انعامات اتنے عام بھی دیتے. پاپولر نہیں تھے اس وقت بھی یہ مدنی انعامات کا کارڈ ہوتا کرتے کہ گھر کے فرد نے یہ بیان دیا ہے کہ جب بھی رات کو اس کے کمرے میں میرے کو جانے کا اتفاق ہوا ہے تو میں نے دیکھا کہ کارڈ اس کے پاس ہوتا ہے یہ میں کارڈ پور کر رہے ہوتے مدنی انعامات مدنی انعامات کے مجلس کے نگران نے تاثرات بھیجے آخر عمر تک ہر مہینے جب سے مجلس وغیرہ بنی ہے تمہیں مبالغہ ہو بہرحال یہ کہ ہمیں سب سے پہلے فاروق صاحب کا, کا کارڈ مل جاتا ہے اور سب ذمہ داروں کو بھی یہ درس دیتے گئے کہ تم سب کو بولو مدنی انعامت مدینہ انعامت مدینہ انعامت اور تم کچھ بھی نہ کرو کارڈ بھی نہ بھرو روزانہ فکر مدینہ تقریباً کرتے تھے فکر مدینہ کر کے روزانہ مدنی کارڈ بھرنا یہ سکھا کے اور یہ انتقال کے بعد یہ باتیں باہ رہی ہیں تو آپ بھی نیت کر لیجئے اس نیت کا ثواب بھی حاجی فاروق کے لیے اور سب کے لیے نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ اللہ روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کے کارڈ بھریں گے انشاءاللہ عزوجل سبحان اللہ اس وقت جگہ جگہ تیجے ہو رہے ہیں میں نے پہلے بیان سے پہلے ارض کر دیا تھا کہ انشاءاللہ دنیا بھر میں تیجے ہوں گے آج تو دیکھو کہاں کہاں تیزے ہو رہے ہیں ابھی یہ فیضان مدینہ مرکز الاولیاء ڈویژن اطائے مرشد ڈویژن عشق مرشد اسلام آباد فورک عباس وا مدینہ الاولیاء ملتان شریف سردار آباد جس فیصل آباد جس کو بولتے ہیں ہم اس کو ایک ولی اللہ کی نسبت سے سردار آباد کیونکہ محدث سے آدم پاکستان علیہ رحمت الرحمان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مدارِ ور فیصل آباد میں ہے تو اس کو میں سردار آباد بولتا ہوں دعوت اسلامی والے بھی اب الحمدللہ اس کو سردار آباد بولتے ہیں جامعۃ المدینہ گلزار حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مرکز الولیا یہاں بھی ہو رہا ہے مزید سبحان اللہ باب الاسلام بھی پیچھے نہیں ہے بھائی باب الاسلام کو شاید آپ نہ جانتے ہوں میں بتا دوں اس وقت آپ باب الاسلام میں باب المدینہ میں بھی اور فیضانِ مدینہ میں بھی ہیں اور اللہ کے ولی کے تیجے میں بھی شریک ہیں باب الاسلام سندھ کے حیدرآباد مہراب پور ٹنڈو آدم جھڈو تھارو شاہ میرپور ماتھلو اطار آباد میرپور خاص گھوٹ کی بریا سٹی کوٹ غلام محمد سکرن دادو نواب شاہ سکر کند کوٹ عمر کوٹ مورو شاد خیر پور میرس ڈہرکی ڈگری چپرو اباڑو رانی پور چلو بھائی میں سوچ رہا تھا بلوچستان کہاں بلوچستان میں مل گیا کوئٹا بیلا کوئٹہ محمد ڈیرا الار اب پاکستان سے باہر یونان بمبئی اور دیگر کئی ممالک میں اثر ثواب کے اجتماعات رہے ہیںحمد الحمدللہ ہر طرف میرے فاروق کی آج دھوم ہے میرے مدنی بیٹے کی بھی قسمت سبحان اللہ ہم سب کی قسمت اچھی کرے انٹرنیٹ کے ذریعے تو دنیا کے پتہ نہیں کتنے ممالک میں سنا جا رہا ہوگا الحمدللہ دعوت اسلامی کی ہر طرف دھوم مچی ہوئی ہے دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے تھو اس پہ فدا ہو بچہ بچہ یا اللہ میری جھولی بھر دے ماشا میرے حاجی فاروق کا مولد لاڑکانہ وہاں بھی بیان دلے ہو رہا لاڑکانے میں یہاں فاروق بھائی پیدا ہوئے لاڑکانے والوں سن لو کہ میرے مفتی فاروق تمہارے یہاں پیدا ہوئے تھے لڑکانے والے منظور کریں تو آج سے رکھ دیتے ہیں فاروق نگر نگر کے معنی اچھے نا نگر مانے شہر الحمدللہ للہ طیبہ نگر تو فاروق نگر میں بھی الحمدللہ اس وقت بیان ریلے ہو رہا ہے سلو علی الحبیب صلو علی محمد فاروق بھائی کی ایک کوالٹی تھی کہ رات کو اجتماع میں جب آتے تو ساری رات رکے رہتے تھے اور کہ میں اللہ سے ادب طلب کرتا ہوں توفیق ادب طلب کرتا ہوں کہ بے ادب جو ہے اللہ کے رحمت سے محروم پھرتا ہے الحمد للہ دعوت اسلامی اہل سنت کی مدنی تحریک ہے اور دعوت اسلامی سکھا ہی ادب ہے ہر نبی کا ادب ہر ولی کا ادب ہر صحابی کا ادب ادب ادب ادب دعوت اسلامی الحمد تحریک ہے اداب الحمدللہ تو فاروق بھائی کا سننے کا انداز اجتماع اپ نے ملادہ فرمایا اور ساری رات روپتے تھے اور اجتماع ساری رات چلتا ہے اور صبح و اشراق کو چاشت اور صلاۃ والسلام پر اجتماع ختم ہوتا ہے اپ بھی نیت کر لیئے جہاں جہاں میرا بیان سن رہے ہیں سائیں بھائی وہ نیت کر لیں کہ اپنے اپنے ہفتہ وار اجتماع میں انشاءاللہ اشراق اور چاشت تک رکا کریں گے انشاءاللہ اور جس دن سے مرحوم فاروق رکن شرا کی حیثیت سے مدنی مشورے میں شریک ہوئے ہر دل عزیز و محترم بن سارے شرح والے ان سے متاثر ہو اور آخر تک متاثر رہے کب بھی فاروق بھائی مذاق مسکری نہیں کرتے تھے میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا کہ مذاق مسکری کرتے ہوں کی آواز کبھی نہیں سنی یا کی ان کے گھر والوں کا بھی یہی وجہ کہ ہم نے آج تک اس کا کہہکا نہیں سنا اور ان کے ہوتے ہوئے دوسروں کو بھی مذاق مستی کرنے کا ذرا وہ ڈر لگے ہمت نہیں ہوتی تھی نگران شورہ اعتراف کر رہے ہیں اپنی اجزی یا جو بھی کہیے کہ میں اپنا حال کیا بتاؤں بطور نگران شعرا مشہور تو نہیں رہا مگر در پردہ مفتی فاروق صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دعوت اسلامی کی شورہ کی نگرانی فرماتے رہے ہم اپنے اپنے مشوروں میں ہاتھوں ہاتھوں اب کس کی طرف رجوع کریں گے ہاتھوں ہاتھ وہ تو بیٹھے ہوئے تھے نا سمجھدار تھے ذہین بہت تھے الحمدللہ تو وہ جلدی مسئلے حل ہو جاتے تھے اب کس کی طرف رجوع کریں گے نے شورہ گھنٹوں کسی اہم معاملے پر بحث کرتے اور جب کسی نقطے کو طے کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے تو مفتی فاروق صاحب کی طرف رجوع کرتے اور ان کی ہاں پر ہمارا فیصلہ موقف ہوتا تو اصل نگران کون ہوا تو ویٹو فاروق بھائی کا چلتا تھا اور سچی بات ہے میں بھی فاروق بھائی کی طرف رجوع کرتا تھا باہر ہائن سے مشورے کرتا تھا خدا کی قسم مجھے صدمہ اس وجہ سے زیادہ ہے موت تو برہ کے آنی آنی ہے ایسی موت تو قابل رشک ہے کہ اللہ ایمان پر ہم سب کو موت نصیب کرے بہت فکر ہوتی تھی ایمان کی ان کو کیا کیا ان کے تو میں نے معاملات دیکھے میں کیا بتاؤں یہ بڑی اچھی ہماری رہنمائی فرمایا کرتے تھے اور کبھی کبھار ان سے شورا والے اختلاف بھی کرتے تھے کسی بات پر تو یہ لڑتے نہیں تھے اپنے دلائل دیتے بعدوں کا شورا والے بھی حوی ہو جاتے تھے کبھی کبھی یہ رجوع کر لیتے تھے اچھا رجوع کرنا میں ان کی پیشانی پر کبھی میں نے بل نہیں دیکھا کئی بار میرے ساتھ بھی ہوا ہے کہ بعض مسائل میں انہوں نے میرے ساتھ گفتگو فرمائی ہے تو قائل بھی ہوئے ہیں قائل کیا بھی ہے قائل ہوئے بھی ہیں کبھی میں نے ان کو یہ نہیں دیکھا کہ ناراض ہوئے ہوں کہ میں نے اتنی کتابیں پڑھی ہیں بلکہ بارہ باحجی فرمائی اور مجھے یہی فرماتے رہے کہ اپ رینڈومائی کئی بار میں نے مسئلہ پوچھا تو بولتے تھے اپ جیسے فرمائیں وہی مسئلہ اس طرح اججی میں بولتے رہے پھر میں پورے دو تو پھر بتاو کئی بار یہاں تک کہ میرے بعد ان کی تحریرے پڑی کہ اس مسئلہ میں اپ ہماری رینڈومائی کر دیں ایسی اججی تھی یہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور مجھ سے کئی بار مسائل پوچھتے تھے کئی بار فتوے میں جہاں ضرورت پڑتی تھی مجھ سے مشورہ کرتے تھے کہ یہ فتویٰ آیا ہے میں یار کیا جواب دوں سمجھ میں نہیں رہا میں نے یہ لکھا ہے تو اگر میں بولتا تھا کہ یار یہ نہیں یوں نہیں یوں ہونا چاہیے تو یا تو یہ مجھے قائل کرتے تھے یا مان جاتے تھے اور فتوار روک دیتے تھے الحمدللہ اتنی آجزی ان کی دیکھی میں نے الحمدللہ اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازر کر اور بات بھی روکڑی بہت کرتے تھے مربت والی نہیں. روکڑی ہماری ممنی بولتے ہیں وہ نقد تو کام وہی کر سکتا ہے اس کا حوصلہ بڑا ہوا با... یہ بات بات میں حصہ کر بیٹھ جائے نا ہم ہم کر کے روٹ کے وہ کام کر بھی نہیں سکتا سمندر میں تو پہلے سے بولتا ہوں کہ کام کرنا تو سمندر بن جاؤ سمندر کے معنی یہ سمندر ان مانو کر کے سمندر میں بارش کا پانی میٹھے میٹھے چشموں کا پانی میٹھی میٹھی ندیاں بھی اس میں زم اور آپ کو یہ پتہ نہ ہو تو سن لو کہ ساری گٹروں کا پانی جو ہے نا ہمارے شہر کا سیوریج سب پانی بالاخر سمندر میں جاتا ہے سمندر میٹھا پانی بھی وہ کیا کر دیتا ہے آ جا وائد. اور جب گٹر کا پانی آتا ہے اس کو بھی ویلکم کرتا ہے چل تو بھی آ جا. مگر یہ سمندر کی خاصیت دیکھو کہ چاہے میٹھا پانی ہے چاہے وہ گندا پانی ہے گٹر کا یہ سب کو اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے اس کی یہ خاص بات ہے یہ کسی سے متاثر نہیں ہوتا سب سے اپنے آپ کو متاثر کر لیتا ہے تو اپنے دعوت اسلامی والے بھی ایسے بنو کہ جس, جس سے متاثر ہو جانا بلا وجہ نہیں اپنی دعود اسلامی سے متاثر کر کے آ جاؤ کہ دعود اسلامی کیا ہے یعنی کوئی دعوت اسلامی سے ناراض ہو کچھ ہو تو اس کے دلائل سے قائل ہونے کے بجائے جب تک شریعت کی حد تک ہو شریعت واقعی شرعی دلائل کے اعتبار سے اگر دعود اسلامی کا کوئی غلط کام ہے تو وہ متاثر ان سے ہونا ہے ہم شریعت سے متاثر ہیں تو جب تک دعوت اسلامی شریعت کے ماتے تھے ہم دعوت اسلامی سے متاثر ہیں اور اس صورت میں ہم کسی سے متاثر نہیں ہوں گے دعوت اسلامی سے متاثر کریں گے انشاءاللہ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ سمندر آپ بن جاؤ کہ جو بھی آئے اس میں آپ میں سم ہو جائے آپ جیسا اس کا رنگ آ جائے بات بات میں ناراض ہو جانا نہیں کوئی جھاڑتا ہے تو اس کو بھی صحیح ہے کوئی تعریف کرتا ہے تو جب تعریف کرتا ہے اس کو انعام نہیں دیتا تو جو جھاڑتا ہے اس کو گالیاں اللہ کرے وہ حوصلہ مل جائے سمندر والا میرے شے کے طریقہ تمل سنت اللہ تعالی نے وہ میٹھا سمندر بنایا ہے کہ کو رنگ رنگ دیا نگران شرا مزید لکھ رہے کہ ان کے ساتھ سفر ہند یہ یادگار سفر تھا ہند کے دورے پر گئی تھی ان کی موجودگی جہاں شرعی رہنمائی کا باعث تھی وہیں مدنی انعامات پر ابھارنے والی بھی تھی سارا سفر قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت اور تحجد میں اٹھنا اور سدائے مدینہ کا وہ معمول دیکھا جس کو بیان کرنا مشکل ہے جہاں کہیں تنظیمی اور شرعی رہنمائی کی حاجت نہیں فوراً حل ارشاد فرما دیتے دوران سفر آنکھوں کا بہت ٹائٹ قفل مدینہ مثالی قفل مدینہ لگایا ہوا تھا جب دیکھو نگاہیں دھکی رہتی تھی نگران شورا کہتے ہیں میں نے میرے بیان کا کہتے ہیں کہ جب آپ نے سدھرنے کا طریقہ ایک میرا بیان ہی ہے یہ سدھرنے کا طریقہ جب یہ بیان کیا تھا اور آپ نے اس میں مشورہ دیا تھا کہ کسی نیک متقی آدمی کو اپنے نفس کا نگران بنا لو کہ جو آپ کی اصلاح کرتا رہے تو بولا وہ اس بیان سننے کے بعد میں نے حاجی فاروق کو بول رکھا تھا کہ بھائی دیکھو الیاس نے بولا کہ نفس کا نگران بناؤ تاکہ وہ گناہوں سے روکے اور رہنمائی کرے گی تم نے غلطی کی تو میں آج سے تم کو اپنے نفس کا نگران بناتا ہوں تو یہ آج انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا تحریر میں کہ فاروق بھائی میرے نفس کے نگران تھے لکھا حقیقت یہ کہ ان کی موجودگی ہمت اور آسانی کا باعث تھی اس سال ربیون نور شریف میں پھر شورا کی تجدید ہوگی نہیں ہوگی میں نے ان کے لیے کیا کیا سوچ کے رکھا تھا نگران شورا نے مجھے یہاں تک بھی کہا ہوا تھا کہ یار فاروق کو نگران نہ بنا دیں شورا کا لکھا ہے آ سب سما ہو گیا سونا سنا۔ نہ جانے اب کیسے مشورے کریں گے کون ہاتھوں رہنمائی فرمائے گا حال ہی میں ان کا اجارہ تو سالانہ اصول پر جو سب کا بڑھایا تھا جو قانون ہے داود اس کے حساب سے ان کا بھی اجارہ میں اضافہ کیا تنخواہ میں تو فاروق بھائی نے سنت صدیقی ادا کی اور فرمانے لگے اتنا سارا تم لوگوں نے میرا اجارہ بڑھا دیا تنخواہ بڑھا دی ہے مجھے اس زائد رقم کی حاجت نہیں یہ لکھا ہے کہ میرا اجارہ کئی ہزار روپے بڑھ گیا ہے میں پریشان ہوں کہ مجھے اس زائد رقم کی حاجت نہیں ہے لہذا مجھ پر کرم کیا جائے اور میرا اجارہ نہ بڑھایا جائے ہمارے وہ اسلامی بھائی اور وہ ملازمین اور اجارہ کرنے والے اس سے سبق حاصل کریں بعض ہوگا لڑائی کر اس کو اتنی تنخواہ دیتے اور میری اتنی تنخواہ میں تو سینئر ہوں تو میں تو ہوں تو میں تو اس سے زیادہ قابل ہوں میرا تو گریڈ فلاں طرح ہے میرا تم لوگوں نے اتنا اور اس کا اتنا خیر ان کا مطالبہ بھی بعض صورتوں میں جائز ہوتا ہے لیکن تقبہ تقوہ ہے تقوہ کو بڑا مطلب یعنی کہ مزہ ہے دل خوش ہوتا ہے تو ہمارے عاجی فاروق سے دیکھ مزید نگرانی شورا نے اپنے تاثرات لکھتے ہوئے بتایا کہ حقیقت یہ ہے کہ تصوف قال کا نہیں حال کا نام ہے اور یہ حقیقی سوفی اور متقی بزرگ تھے حاجی فارم جیسے بہت سے لوگ اپنے نام کے آگے سوفی لکھتے ہیں سوفی فلاں آپ نے بہت سے دیکھا ہوگا اور سوفی صاحب جب بولنے پر آتے ہیں جب لگام چھوٹتی ہے ان کی جان بچانا مشکل ہو جاتا ہے اس سے بول کے ہوتے ہیں فلتو باتوں کی تو مات گالیاں نام ہوتا ہے سوفی صاحب اللہ کسی سوفی کا ہمیں غلام بناتے ہیں کسی سچے صوفی کے غلامی نصیب کرتے صوفی کہنا آسان ہے بننا بہت مشکل ہے اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو یہ <تصف> سب سے پہلے جب مجھے بتایا تھا کہ میں اجتماع میں پہلی بار آیا نا تو ہفتہ وار اجتماع میں شاید گلزار احمد میں آئے تھے پہلی بار تو دعا نے متاثر ہوا تھا بس وہ دعا سمجھ میں آ پسند آ گئی اس کے بعد دعوت اسلامی منزلیں طے ہوتی چلی الحمد الحمدللہ کھانے پینے کے معاملے میں گھر والوں کے تاثرات بھی ہیں کہ یہ کبھی فرمائش نہیں کرتے تھے کہ یہ پکاؤ آج وہ ڈش پکاؤ جو دیا سمجھ میں آیا تو جب تو کھا لیا ان کی امی جان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کبھی ہم نے ان کو غصے میں کرتے نہیں دیکھا نہ بہن بھائیوں پر نہ اپنی بچی کی امی پر ہمیشہ نرمی سے گفتگو فرماتے نہیں یہاں مراد یہ بھی ہو سکتا ہے ناجائز غصہ نہ کیا غصہ تو آدمی کو آ جاتا ہے اچھا غصہ آ گیا تو بکتے غصے میں وہ نہیں کرتے اگر ان کو کھانا پیش کر دیا جاتا اور اس میں اگر نمک نہ ہوتا بال کبھی نمک بھول جاتے نا تب بھی اللہ کا بندہ ایک لفظ نہ بولتا چپ چاپ پھیکا کھانا کھا لیا پیسے تھے میرے فاروق بھائی اپنے کو تو ذرا ٹھنڈا کھانا تو سمجھ میں نہیں آ گرم کر کے لاؤ مرچی تیز ہو گئی ہے اور مسالہ یہ ہو گیا ہے تو ہم تو یہ نخرے کرتے ہیں تو یہ شریف پر یہ بھی عمل ہے کہ کھانے کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی عیب نہیں لگایا پسند آیا تنا فرمایا نہیں پسند آیا تو ہاتھ روک لیا کھانے پر عیب نہیں لگاتا تھے کہ یہ تیکھا ہے تو جیسے مر تیکھا ہے پھیکا ہے بد مزہ ہے کڑوا ہے اس ایڈنگ کے ساتھ یہ ملی ہے تحریر کے مرنے سے قبل ہی اپنی موت کی خبر دے دی شادی کے چند دنوں بعد ہی انہوں نے اپنی بچی کی امی سے فرما دیا تھا کہ میں زیادہ عرصے جی نہیں سکوں گا اور اکثر وسیعتیں فرماتے رہتے اس کو تاکد کرتے رہتے بچی کی امی کو کہ میرے مرنے کے واضح کو یوں کرنا اور یوں مت کرنا یوں کرنا اور یوں مت کرنا ایک بار ان کی بہن کتابوں کی الماری صاف کر رہی تھی تو ایک پرچی ان کے ہاتھ میں آ گئی یہ ان کی حیاتی کی بات ہے فاروق بھائی میرے مرنے کے بعد تمام کتابیں دعوت اسلامی کی جامعت المدینہ کو دے دی جائے اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد خود ہی ساری کتابیں لے گئے جامعۃ المدینہ میں امیر اہل سنت سے مفتی فاروق صاحب کی محبت کا یہ عالم تھا کہ اپنے گھر میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جو کچھ بھی ملا ہے سب میرے مرشد کے صدقے میں ملا اور اتنی محبت کرتے تھے طریقت کا ایسا ذہن تھا کہ ان کے گھر والوں کا بیان ہے کہ جب کبھی امیر علیہ سنت یا کہیں سے فون آتا تو عموماً گھر میں آدمی بنیان میں بھی ہوتا ہے تو جیسے امیر سنت کا فون آتا یہ ایسے تصور مرشد والے تھے کہ فون آتے ہی فوراً کرتا پہنتے اور باپا سے بات کرتے تھے ایسا کبھی باپا کا تبرک یا کوئی چیز باپا عطا کر دیتے انہیں تو جا کر اپنے گھر کے افرادوں کو کھلایا کرتے تھے میرے پاپا نے دیا ہے مجھے خوش ہو جایا کرتے اللہ تعالیٰ ان کی محبت کا صدقہ ہم اطاف اور اپنی بچی کی امی کو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ دیکھو میرے مرنے کے کے بعد میرے چھوڑے بے مال کو شریعت کے مطابق ہی تقسیم کرنا اس میں ایک نابالغہ بچی بھی ہے ایک کی آمد آمد ہے مفتی فاروق صاحب کے چل مدینہ کا واقعہ رکن شورا چل مدینہ میں فاروق بھائی کے رفیق تھے بڑا عجیب واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ جو چل مدینہ کا سفر جنہوں نے کیا جو چل مدینہ کا ذوق و شوق رکھتے ہیں ایک خواہش ہوتی ہے کہ باپ مرشید کی نگاہوں سے سب گمبت کو دیکھیں یہ ذہن لے کا الحمدللہ سفر مدینہ کا سفر اختیار ہوتا ہے تو امیل سنت جب اسلامی بھائیوں کو جو آپ کے ساتھ چل مدینہ کا سفر کیے ہوئے تھے اپنے ہاتھوں سے سر کو اٹھاتے کہ سب گمبت کی زیارت کر لو تو امیل سنت تمام کو سبز گمبت کی زیارت کرواتی اور ہر اسلام بھائی اس طرح کے مرشد کی نگاہوں سے سبز گمبت دیکھ رہے ہیں تو آپ کے جو رفیق تھے ان کا بیانے جو رکن شورا ہیں یہ فرماتے ہیں کہ میں نے مفتی فاروق صاحب کو دیکھا کہ جب امیر علیہ سنت نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر سبز گنبت کی زیارت کروانے کی کوشش کی تو آپ نے اپنی آنکھیں امیل سنت کی آنکھوں کی طرف کر دی امبلا سنت اپنی آنکھوں سے جب سبز گنبت کو دیکھ رہے تھے تو اس طرح آپ نے سنت کی میں گمبت کو دیکھا. یہ واقعی چل مدینہ ہو رہی ہے اللہ تعالی ان کے صدقے ہمیں بھی ترقت کا ایسا ذہن عطا فرما دے اپنی الماری میں صرف چار جوڑے کپڑے کے رکھتے تھے اس سے زیادہ نہیں رکھتے زیادہ ڈھیر ضرورت نہیں کفایت شیاری ماہ ربی اور نور شریف میں نئے سلواتے تو پھر اپنے پرانے کپڑے کسی اور کو دے دیتے. پچھلے دنوں میں جب پنجاب تشریف لے گئے تو اپنے تمام جوڑے کپڑوں کے لے گئے اور تقسیم کر دیے انہوں نے اپنی سکوٹر بھی پچھلے دنوں بیچ دی یہ تو یہ پہلا مطلب واقعہ ہے جو میری اور انہوں نے یہ بتایا نہیں ہے, یہ ان کی کوالٹی تھی کہ یہ اپنا مل ظاہر نہیں کرتے تھے کبھی کبھی ظاہر ہو جاتا تھا تو کس طرح لیک ہو کر مجھ تک یہ پہنچ گئی بات یہ بھی کسی نے ان کو پوچھا ہوگا اسکوٹر کیوں کرے دا ہوگا تو ان... انہوں نے بتا دیا ہوگا کہ میں نے اسکوٹر بیچ دی اور اسکوٹر بیچنے کی وجہ جو تھی نا اس کی اصل وجہ اس کیا میں نے ان سے بات کی تصدیق کی ان سے تو اب چونکہ دعوت استعمالی میں آنکھوں کے قفل مدینہ کا بھی الحمدللہ مدنی نام ہے زبان کا کفل مدینہ پیٹ کا کفل مدینہ تو یہ آنکھوں کے کفلے مدینہ سے ان کا یہ ذہن بنا ہوا تھا کہ آنکھیں نیچی رکھ کے چلنا چاہیے بلا ضرور ادھر نہ دیکھے بدنگاہی سے بچے تو انہوں نے یہ ان کی انوکھی سوچ کہ اسکوٹر چلاتے ہوئے آنکھوں کا کفل مدینہ کیسے لگائے تو لگ ہی نہیں سکتا کوئی اگر عورت سامنے آ گئی جوان عورت بے پردہ اسکوٹر کے آگے تو اس کی طرف دیکھے بغیر تو اسکوٹر چلا ہی نہیں سکتے نا تو ڈرائیونگ جو ہے یہ اینٹی کفل مدینہ ہے کے کفلے مدینہ کا ڈلوائے گی اب ہے بتائیے ایک ہی میرے ادھر مرد کا بچہ یہ میں نے دیکھا جس نے اسکوٹر نکال دیا آنکھوں کے کفلے مدینہ کی وجہ سے اللہ ان پر رحمت کرے ان کے صدقے ہماری ہماری وقت ان کی امی جان نے ایک بار فرمایا کہ گھر میں تمہارے رہنے کا جو حصہ اس میں کلر کروا دیتے ہیں تو فرمایا کہ نہیں مجھے وزو خانہ بنوا دو ویسے ماشاء اور اسرار تھا ان کا نظر نہ دیا جائے جو آج کل پرتکلب جہیز دیا جاتا ہے ارے وہ سامنے والے جو ہوتے ہیں لڑکی والے جس کو ہم بولتے ہیں ان کی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں نہ دیتے تو ان کو لوگ باتیں بناتے کہ جہز نہیں دیا انہوں نے تو انہوں نے با اسرار جہیز پیش کیا تو اس جہس کی وجہ سے یہ خوش نہیں تھے وہ بار بار وہ کہتے رہتے تھے اپنی بچی کی امی کو کہ اس کو بیچ ڈال ہمارا گھر بالکل سادہ ہونا چاہیے جس کمرے میں مفتی صاحب ہوتے تھے تو یہ ترکیب بنی ہوئی تھی بنا رکھی تھی انہوں نے کہ ان کی موجودگی میں کوئی بھا گھر میں نہیں آئی بھا سے پردہ دیور کا اور عورتوں کے مقابلے میں زیادہ سخت روپ میں یہ یاد رکھیے گا آج کل دیور بھابی بہت بے تکلوب ہوتے ہیں اور بھابھی دیور کو چھوٹا بھائی بولتی ہے حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے بے پردگی سے یاد رکھیے گا اگر آپ کے گھر میں بھابی ہے ٹھیک ہے آپ گھر سے باغ نہیں سکتے لیکن اپنی نگاہوں کی اتنی حفاظت کریں کہ اس کا چہرہ یا اس کا جسم گجا اس کے کپڑوں سے بھی نظر بچائیں اور اگر آپ کے ساتھ آپ کا چھوٹا بھائی رہتا ہے جو بالغ ہے اور آپ کی زوجہ ہے ساتھ میں آپ کو اپنے بھائی سے بچانا پڑے گا اور اسی ترکیب حکمت عملی کے ساتھ بنائیں کہ یہ دیور بھابی جیٹھ بھابی سب کے پردے ہیں خالہ زاد ماموزات بھائی بہنوں کے سب کے پردے ہیں ورنہ ابھی تو یہ سب رسم و رواج ہیں پر بے پردگی ہے ابھی کوئی آپ کو کچھ نہیں بولتا مرنے کے بعد اگر رب ناراض ہوا تو بھاری پڑ جائے گا بہت بھاری پڑ اس لئے دیور بھابی کا پردہ نافذ کیجیے حکمت عملی کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ نافذ کریں اور اپنے بچی کی امی کے پاس بھی کوئی بھائی ان کا بابی بھابھی کے گھر پہنچ جانا یہ نہیں سختی کوئی نہیں آئی اس کو مکمل پردے میں رکھا ہوا تھا الحمد للہ فرق اپنی ساس کے آمنے سامنے نہیں ہوتے تھے ان سے بھی بات چیت سے کتراتے اور پردہ کرتے تھے ساس اور داماد کا پردہ نہیں ہے شریت میں لیکن احتیاط تکوا اجازت ہے بات کر سکتا ہے سامنے آ گیا تو مسارت کی وجہ سے رخصت ہو گئی لیکن یہ احتیاط کرتے تھے کرنی بھی چاہیے ساس بہو سے بھی پردہ کرنا چاہیے اگرچہ حکم نہیں ہے لیکن دور بڑا نازک ہے شیتان جتنے میں ڈالے گا جوان بہو ہوگی تو اس لیے بچنا ہی آفیجت ہے میری بھی بہو ہے شوال المکرم ہاں سوا سال ہو گیا ہاں دس شوال المکرم کو رخصتی ہوئی تھی اور نکاح ملتان میں کروایا تھا مدینہ میں میرا خیال ہے دو تین سال شادی دو سال رہی مفتی فاروق کا اور اس ابو اسد مدنی کا نکاح دونوں کا اکٹھا ہوا تھا ملتان شریف میں رخصتی بعد میں ہوئی تھی میرے بیٹے کی اور یہ ابھی تک الحمدللہ میری بہو کو میں نے نہیں دیکھا تصدن میں نے ابھی تک نہیں دیکھا ہمارا ابھی تک نہیں ہوا اس بکر وہ ٹیلی فون پر دوسرے ملک میں تھا میں جب میں نے میرے کو بولا اب تو فون پر تو بات کر لو بیچاری سے یہ روتی تھی باپا میرے سے بات تک نہیں کرتے یہ کہہ کر وہ رضا نے فون میری بہو کو دے دیا اور اس نے میرے سے دعا سلام کیا اور یہ زندگی میں ایک ہی بار میری ابھی تک گفتگو ہوئی ہے نے اس سے پہلے کبھی ہوئی تھی نہ اس کے بعد میں مطلب اپنے طور پر بس بچتا ہوں میں مجھے اپنے نفس پر اعتماد نہیں ہے سچی بات یہ ہے کہ جو نفس پر اعتماد کرے وہ اس نے بہت بڑے جھوٹے پر اعتماد کیا نفس کبھی کسی کا وفادار ہوا نہ کبھی ہوگا نفس تو ایسا خطرناک ہے یوں کہہ سکتے ہیں نفس شیطان کا بھی باپ ہے نفس امارہ بہت خطرناک ہے اللہ تعالی شیطان اور نفس امارہ کے شر سے جائیں نفس لوامہ نصیب کریں اور نفس مطمئنہ لے کر ہم دنیا سے رک سکیں نفس امارہ کیا ہوتا ہے نفس لوامہ کیا ہوتا ہے نفس مطمئنہ کیا ہوتا ہے تین قسمیں نفس, تین نفس کی, کی بہترین تفصیل اگر آپ معلوم کرنا چاہیں تو یہاں ستائیسویں رمضان کو اس سال نے پچھلے سال بیان ہوا تھا یہ کیسٹ آپ مکتبت المدینہ سے حاصل کریں اس کا نام ہے نفس کسے کہتے ہیں نفس کی تاریخ نفس کسے کہتے ہیں یہ نام لکھ لیں آپ کیسے ان شاء اللہ آپ کو بہت سمجھنا میں گی اللہ منفرد بیان آپ اس کو محسوس کریں گے یہ مبارک موقع ہے ایک اللہ کے نیک بندے کا تیجا تو جس طرح فاروق بھائی پردے کی مضبوط ترکیب رکھتے تھے تو سب استائی بھائی یہ نیت کریں کہ ہم بھی انشاءاللہ اللہ دیور بھابی بھی کا پردہ نافذ کریں گے مدنی منڈی ان کی گیارہ ماہ کی ہو گئی ہے اس کے بارے میں اکثر یوں فرماتے تھے کہ ان شاء اللہ اس کو میں خود پڑھاؤں گا مدرسے وغیرہ نہیں بھیج دوں اگر ان کی مدنی منڈی کو گھر میں کوئی بولتا کہ بولو بیٹا ابو بپا تو وہ فرماتے نہیں اس کو مت سکھاؤ بلکہ اس کو سکھاؤ اللہ نے اللہ اللہ بولتے رہو تو یہ اللہ اللہ بولے گی بچوں کے سامنے جو بولو بولے گی میری نواسی کی بھی میں نے تاقید کر دی تھی کہ اس کے سامنے بس سب اللہ اللہ اللہ اللہ کرتے رہو اللہ اللہ الحمد للہ تقریباً چار مہینے کی عمر میں میری نمازی نے اللہ بول دیا مدنی منی کی امی کو تاکید فرماتے تھے کہ گھر کا کام سب چھوڑ دیا کرو پہلے نماز ادا کر لیا کرو اور عشاء میں اگر تاخیر بھی کرتی تو ناراض ہوتے کہ پہلے نماز مطالعہ دینی مطالعہ کا شوق طلبا بھی توجہ اور سب بھی ہم طلبا ہیں سب کے سب تعلیب علم ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے پنگوڑے سے لے کر قبر تک طالب علم ہی رہتا ہے ہر وقت کتابیں پڑھتے رہتے اور آخری دن آخری دن جمعہ تھا نماز جمعہ کے بعد گھر میں آئے اور کھانا کھایا کھانے کے بعد مطالعہ فرما رہے تھے دینی کتاب میں بعد میں بے گا کا انتقال ہوا اچانک انتقال ان کے اپنے کمرے میں ہوا اس وقت کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا کیونکہ یہ وہ لائٹ میں آنے کے فیور میں نہیں تھے مجھے ایک بار نہیں ہے کئی بار مجھے انہوں نے کہا کہ مہربانی کرو یہ شورا کی اور میرے سے نہیں ہوتا کام مجھے شورا سے آزاد کراؤ مجھے یہ سارے تنظیمی کاموں سے آزاد کراؤ وہ اپنے پاس رکھ لو اور آپ کام لیتے رہو میرے سے جو بولو کرتا رہوں گا یہ ایک بار کئی بار مجھے کہا میں بولتا تھا یار میں تم کو کیسے رکھوں میں تو کوئی نکما ہو تو وہ میں اس کو چلو اپنے کام کے لیے رکھ تو کام کے آدمی کماؤ پتر کو گھر پہ تھوڑی بٹھاتا ہے نکما ہو شرارتی ہو جا کے پڈھے کر کے آتا ہو توڑ پھوڑ کر کے آتا ہو تو اس کو آدمی گھر پہ باندھ کے رکھے کہ تو ادھر پڑھا رہے ادھر ہی ٹھیک ہے لڑائیاں کراتا تھا تو یہ تو کماؤ پتر تھے تو اس لیے میں ان کو کیسے رکھوں تو چلو یہ نہیں تو میرے گھر پہ آ کر رہو انہوں نے یہ بھی بڑا زور لگایا گھر دکھایا کمرہ دکھایا یہ کمرہ جو بولو بنا دیں گے نیچے ہمارا مکان کرائے پر ہے یہ فلاں تاریخ کو خالی ہونے والا ہے یہ فلیٹ خالی کرا لیں گے تو نیا اجارہ اس سے نیا نہیں کریں گے اپنے ایگریمنٹ آپ اس میں رہ جاؤ ہمارے گھر والے بھی آپ کے منتظر ہیں سب سیٹ ہیں بولتے بس لے آؤ لیا اس کو میں وہاں کچھ وجوہات تھی کہ میں ان کے رہ نہیں سکتا تھا میں جو تیریری کام کرتا ہوں نا تو اس میں مجھے یکسوئی چاہیے تھا وہاں تو ایسا آباد علاقہ ہے پبلک کو پتا چل جائے گا دڑا دڑ چڑھائیں گے ملاقات ملے گی وہ کام نہیں کرنا چاہیے میں بہرحال ان کے گھر پہ رہنے نہیں گیا لیکن بہرحال ان کی بیچاروں کی خواہش تھی اور کئی بار انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں رہو آ کر اللہ ان کو جزا خیرتا فرمائے نیت کا ثواب ان لوگوں کو ملے گا گھر والوں کا بتانا ہے کہ بہت کم گفتگو فرماتے خاموش رہتے تھے اکثر سے بھی لکھ کر بات کرتے تھے ان کے مدنی کردار سے ان کے گھر والے متاثر گھر والے وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتے گھر میں سب آپ نے بھی سنا ہوگا گھر والے عموماً متاثر نہیں ہوتے گھر والوں سے لیکن ان سے ان کے گھر والے متاثر تھے اور کیسے متاثر تھے یہ تحریر میں کہ یہ ان کا مدنی کردار اتنا مضبوط تھا کہ دم کرواتے جھوٹا پانی ان کا سنبھال کر رکھتے ہیں یہ کوئی نہیں کرتا ہوگا دم کرواتے ہوں گے آپ لوگوں سے میٹھا پانی گھر والے آپ کے نہیں پیتے ہوں گے اور بطور تبرک ان کے جھوٹے پانی کو استعمال کرتے تھے ان کی جھوٹی چائے کو پتیلے میں ڈال کر سب کو پیش کرتے ان کی جھوٹی پلیٹ میں خان... سے کھانے کے لیے بچے آپس میں سدھ کرتے تھے یہ ان کے گھر میں ان کا کردار تھا اس کا اثر تھا یہ میرے فاروق بھائی تھے سہول اللہ تعالی ان کے صدقے کے ہمارے کردار کو ستھرا کر دے ہمارا ظاہر و باطن ایک ہو جائے تو یہ ایسا لگتا ہے کہ مدنی انعامات پر عمل کرنے کے جو مدنی پھول میں سدھرنا چاہتا ہوں رسالے میں پندرہ مدنی پھول لکھے ہوئے گھر میں مدنی ماحول بنانے کے تعلق سے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اس انعام کے بھی عامل ہوں گے تو جو ان پندرہ مدنی پھولوں پر عمل کرے نا اس کے گھر والے سب سیٹ ہو جائیں اب یہ, گھر والے یوں ہیں یہ ہیں تو ادھر ہیں اگر آپ مدنی انامات کے پندرہ مدنی پھول پکڑ لوگے نا تو سارے مدینہ مدینہ کہنا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ شاء اللہ نہیں مانو کر کے مدینے والے کا عاشق ہو جائیں گے انشاءاللہ اب آپ پھو پھا کرتے رہو گے یہاں سب کے سامنے حسن اخلاق کے مظاہرے کرو گے اور عاجزی کرو گے اور جی جی اور گھر میں تو تڑاک کر ماں کیا کھا گئی ہے ایک بات تو نہ بولا کہ میرے چڑی ہے. میں نہیں جاتا گھر میں یہ گپت ہوا اور مدنی ماحول کبھی بھی نہیں بنے گا تو جو خدا آپ کو باہر عجزیاں کرتا ہوا دیکھ رہا ہے وہی خدا آپ کو آپ کے گھر میں امبی ابو سے تو تڑاک کرتے ہوئے بھی, بھی دیکھ رہا ہے اس کا بھانڈا قیامت میں پھوٹے گا بعضوں کا دنیا میں بھی پھوٹ جاتا اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بھی ہماری ایپ پوشی فرمائے اور حشر میں بھی ایپ پوشی فرمائے ہمارا ظاہر اور باتین ایک جیسا کر دے ظاہر ہمارا بعض اوقات بہت بلکہ ہم ہم لوگوں کا تو ظاہر بہت اچھا ہے دعوت اسلامی کے جو منجے ویسائی بھائی ہیں ان کا ظاہر بہت اچھا ہوتا ہے اور باطن ہم یہ نہیں کہتے کہ تیرا خراب یا اس کا خراب ہم غور کرنے لیں کہ ہمارا باطن کیسا ہے گھر میں ہم کیسے ہیں ہمارے دل میں ہم کیسے ہیں اللہ کرے ہمارا ظاہر و باتین یک ہو جائے ایک مکتوب یہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں میں یہ شہید مسجد میں جہاں انہوں نے امامت کی وہاں والوں کی طرف سے کوئی ڈاکٹر صاحب ہے انہوں نے لکھا کہ مفتی محمد فاروق شہید مسجد کے سابق پیش امام بھی تھے ان سے الحمد ہمیں کوئی شکایت نہیں تھی بلکہ ان کا کمیٹی والوں پر یہ احسان ہے کہ انہوں نے کئی بار ماہوار وظیفہ نہیں لیا اور ان کے تقوے کی ایک بہترین مثال ہے بلکہ شہید مسجد کی امامت چھوڑنے سے پہلے انہوں نے کم بیش پانچ چھ ماہ بغیر وظیفے کے بغیر تنخواہ کے امامت کی اللہ تعالیٰ ان کی اس نیکی کو قبول فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما کر آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے نور سے ان کی قبر کو منور فرمائے آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ شہید مسجد کمیٹی کے رکن ہے جنہوں نے لکھا ہے اپنے فون نمبر وغیرہ سب دیے ایک اور مکتوب فیضان مدینہ کا بھی بہت اچھا ہے تخصص فلفق کے درجے کے ہیں کالی میں مفتی کورس کر رہے ہیں ان کے شاگرد لکھتے ہیں میں نے قبلہ مفتی فاروق صاحب کو ہمیشہ وقت کا پابند پایا مکتب مجلس افتاح میں ان کا وقت صبح آٹھ بجے شروع ہوتا تھا یہ جب بھی باب المدینہ میں موجود ہوتے اور یہ صبح آٹھ بجے سے پہلے تشریف لے آتے تھے اور یہ تو مجھے بھی معلوم ہے اور عموماً مجلس افتاح کا مکتب خود ہی کھولتے اس بات کے گواہ پہلی مندل کے خادم اور دیگر کئی ہی ہیں مجھے اس بات کا مشاہدہ کافی مہینوں سے اس لیے کہ مجھے کم و بیش سات بج کر پچاس منٹ پر تقریباً روزانہ کہیں جانا ہوتا ہے اور جب میں پیدان مدینہ سے باہر جب بھی نکلتا تو فاروق بھائی وہ موجود پاتا حالانکہ ان کی ذمہ داری یہ نہیں تھی کہ یہ مکتب کھولے اور دس منٹ پہلے آ جائے حسب معمول ایک دن میں سات بج کر پچاس منٹ پر ان رات کو جب فیضان مدینہ سے باہر نکلا تو سوچے ہوتے کہ آج مفتی صاحب کی زیارت نہیں ہو رہی ابھی آئے نہیں ہے ہو سکتا ہے پہلے سے تشیب لا چکے ہوں گے یا پھر آج لیٹ ہو گئے ہوں گے اسی دوران میں نے اپنے پاس سے گزرنے والے رکشے میں مفتی فاروق صاحب کو دیکھا کہ میں نے یہ غور کیا کہ شاید آج ان کو لیٹ ہو گیا ہوگا تو انہوں نے کیونکہ پیدل آتے ہیں یہ پیدل یہ لیٹ پہنچتے ہیں تو وہ اس نے رکشہ پکڑ لیا ہوگا کہ میں لیٹ نہ ہو جاؤں اپنے وقت کی پابندی اجارہ آٹھ بجے گا اور بارہ منٹ رخصت ہے کہ آٹھ بج کر بارہ منٹ پر بھی اگر آئے تو کوئی حرج نہیں تو تقریباً اجارے والے آٹھ بج کر بارہ منٹ پر ہی آتے ہیں اکثر کہ یار ابھی تو بارہ منٹ پڑے نا لیکن یہ اللہ کے بندے بارہ منٹ پہلے پہنچ جاتے تھے سبحان اللہ تو وہ ماشاء اللہ ان کی یہ تکوا تھا کہ اس لیے یہ کہ کہیں لیٹ ہو جائے اور میرا وہ اجارہ ناجائز نہ ہو جائے میری تنخواہ وقت پر نہیں جائے بلا وجہ بلا اجازت شرعی تاخیریں کرتے رہیں تو جہ رہے کہ اتنی تنخواہ تو حرام ہو جائے گی آج کل تو تقریباً کا حال اپنا غور کر لیں سرکاری نوکری بیچارے کرتے اسی لیے کہ یہاں اندھی چلتی ہے خوب چھٹیاں کرو کوئی پوچھتا نہیں ہے اپنی جتنی بھی تنخواہیں حرام لی ہیں اس طرح ناجائز چھٹیاں کر کے ناجائز تاخیریں کر کے وہ توبہ سے معاف نہیں ہوگا یہ عرض کر دوں یہ سب رقم آپ کو پیمنٹ کرنی ہوگی جو سرکاری نوکری تو وقف کی یا تو ساری تنخواہیں وہاں دینی پڑیں گی چلو نجی کو کسی سیٹ صاحب کے آپ نوکر دے تو سیٹ صاحب معاف کر دیں وہ الگ بات ہے یہ بڑی آپ کو میں نے ہیوی بات بتائی ہاں اس پر غور کر یہ آخری میرا زندگی کی ان کی گزری اجتماع میں یہ بھی انہوں نے لکھا کہ ساری رات فضان مدینہ میں رہتے ہیں الحمدللہ اور انہوں نے لکھا کہ مجھے نماز فجر مفتی صاحب کے ساتھ ہی پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی اور ایک اسلامی بھائی نے انہی کے بہت اچھا لکھا کہ یہ بات میرے مشاہدے میں بھی رہی کہ اصول و وقت کی پابندی کرتے تھے اور دوسرے کے وقت کی بھی قدر کرتے تھے وہ اس طرح کے تخصص فلفکر کے درجے میں پورے آٹھ بجے پڑھائی وغیرہ شروع فرما دیا کرتے تھے اگرچہ درجے میں ایک دو اسلامی بھائی, بھائی ہی پہنچے ہوتے نیز ان کا اجارہ آٹھ بجے سے چار بجے تک تھا مگر آپ اکثر اثر کے بعد تک بھی موجود رہتے چار بجے سے زیادہ وقت دیتے تھے پہلے آتے تھے اور دیر سے جاتے تھے حاضری رجسٹر بھی اس بات کا گواہ پورے مہینے میں شاید دو چار دن اپنے اجارے کے مقررہ وقت پر چار بجے گئے ہوں ایک عیسائی نے دعا لکھ کر دی کہ ہم بھی یہ نیت کرتے ہیں یہ بھی جامعہ سے تعلق رکھتے ہیں کہ مفتی فاروق ال رحمت اللہ تعالی علیہ کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے وقت کی پابندی اور احساس ذمہ داری کے ساتھ خدمت کی کوشش کر کے آپ کے درد میں کمی کا باعث بنیں گے میرے درد انشاءاللہ اللہ اللہ کہہ وہ درد کیا ہے کہ وہ درد بتانے کی ضرورت ہے میرا درد تو یہ وہ درد ہے کہ جو جس کا اعلان بار بار ہوتا ہے یہ مرض وہ ہے کہ سب میرے آقا کی سنتوں کے پابند ہو جائیں اور دعوت اسلامی والے بن جائیں اور میری دعوت اسلامی سدا پھلتی بھولتی رہے کہ آپ لوگ ہی سب مل کے چلاؤے میں اکیلا تو ظاہر چلانے سے رہا دعوت اسلامی میں دنیا میں رہوں یا نہ رہوں یہ پھلتی بھولتی رہے اور اللہ اس کو نظر بد بچ سے بچائے اور اب ایک درد میں یہ اضافہ ہوا ہے کہ مجھے مفتی فاروق کا نعمل بدل چاہیے دیکھو کون ابھر کر سامنے آتا ہے میں اس کو تنظیمی منزلیں طے کروا کر مرکز مجلس شعرا میں داخل کر لوں فاروق بھائی کی منزلیں کٹھا نہیں ہاں فاروق بھائی تو شروع سے قابلوں میں سفر کرتے تھے مدنی انعامات پر عمل کرتے تھے, ما شاء اللہ فارم برتے تھے. دعوت اسلامی کے لیے کُرتے تھے ساری ساری رات دیکھو آخری زندگی کی رات پی جانے مدینہ میں گزاری دعوت اسلامی کا عملی مفتی چاہیے مجھے جو صحیح معنوں میں اور جس کو ہم فاروق بھائی کا بٹن دبایا فاروق بھائی پنجاب علبیق. پنجاب کے سفر پہ نکل جائے فاروق تو کل پشاور میں بیٹھے ہوئے ان کے ماں باپ گواہی دیں گے اور اگر جانے کا ترکیب بن گئی لگام کھینچی ہم نے فاروخار دو چار دن لیٹ وہ لیٹ ہو وہ ابھر کر آئے کوئی اللہ کرے ایسا فاروق بھائی کا نیمل بدل ضرورت ہے اس کی اور دین کا کام انشاءاللہ ہوگا زندگی میں بھی احترام اور مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ اللہ مدینہ مدینہ جس شان سے فاروق بھائی کا جنازہ اٹھا ہے اور نماز جنازہ میں جو مخلوق جمع ہوئی ہے اور جس شان سے تدفین ہوئی ہے جنہوں نے دیکھا وہ شاید یہی کہیں گے کہ ہم نے زندگی میں پہلی بار ہی یہ منظر دیکھا تھا کیا خیال ہے کوئی ہاتھ اٹھائے گا کہ زندگی میں پہلی بار اس طرح کا جنازہ اور تدفین دیکھی ہو دیکھو کتنے ہاتھ اٹھ رہے ہیں غسل کس شان سے وہ یہ بھی سن لو غسل میں کئی سائی بھائیوں نے یہ گواہی دی مجھے ہاتھ اٹھا کر گواہی قبر قبر کی تدفین کے وقت بھی میں نے کروائی تاکہ حاضرین دیکھ لیں کہ غسل کے تختے پر مفتی فاروق صاحب مسکرا رہے تھے الحمدللہ سنیم من نہ یا غو سے می دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میز میں وہ سننی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میں وہ سننی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا تاشاد بھی کہے جامعت المدینہ باب المدینہ درجہ ثانیہ کے طالب علم کا بیان ہے کہ انیس فروری دو ہزار بروز اتوار صبح تقریبا سات بجے قریب میں دعوت اسلامی کے مرحوم نگرانی شعرا الحاج محمد مشتاق اتاری رحمت اللہ علیہ کے مزار پر بائیں جانب کھڑے ہو کر دعا مانگ رہا تھا کہ سنہری جالیوں کا تصور بن گیا کیا دیکھتا ہوں کہ سنہری جالیوں کے پاس منچ لگا ہوا ہے اور محفل ناز جاری ہے منچ پر الحاج محمد مشتاق اتاری اور الحاج محمد فاروق اتاری بیٹھے تھے اور یہ پڑھ رہے تھے دیکھ کر سب کہیں دیوانہ چلا جاتا ہے اس کے بعد حج مشتاق اسلائی بھائیوں سے فرمانے لگے آؤ مل کر پڑھتے ہیں اتاری ہوں اتاری اور یہ مصرا پڑھا تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہوں اتاری تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہوں اتاری نسبت کیا ہے <التصال> پیاری نسبت کیا ہے پیاری اس کے بعد باسطی محمد فاروق عطاری میرے پاس آئے اور کندھا تھپکتے ہوئے فرمایا اس کے ساتھ لگے رہو منزل بھی مل ہی جائے گی اور فرمایا پاپا کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کرنا باقی باتیں میں خود کروں گا ایسی منزل ملی کہ امیر علیہ سنت نے اپنے ہاتھوں سے اپنے اس مرید صادق کو قبر میں اتارا جنازہ بھی پڑھایا اور جنازہ پڑھانے کے لیے کتنا طویل سفر کر کر آئے اور خود مرشید اپنے مرید کے جنازے کو لے کر تدفین کے لیے جا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے او قبر میں اتار رہے ہیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یا رب کریم میں اس سے راضی ہوں تو بھی اسے راضی ہو جاتی پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے یا رسول اللہ میں سے راضی ہوں آپ اسے راضی ہو جائیے غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یا غوث سے پاک رضی اللہ تعالیٰ میں اس سے راضی ہوں آپ بھی سے راضی ہو جائیے کتنے خوش قسمت ہیں کہ مرشید مری سے راضی ہو اور اپنی رضا کے ساتھ اس کو قبر میں اتار دے تو یہ واقعی ایک مورید صادق کی معراج ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی ان کا یہ صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے الحمدللہ کافی اصال ثواب کے لیے نعمتیں ملی ہیں اب وہ سب کو تو جمع نہیں کر سکتے پرچیاں بھی مجھے چھوٹی ملی تھی اب یہ جو ایک آئی ہے لسٹ وہ عرض کرتا ہوں مفتی فاروق صاحب کے لیے اسال ثواب کے, کے لیے آج رات گیارہ بج کر بارہ منٹ تک جو جو اشارے صواب تعائف ہم تک پہنچے وہ ارض ہیں قرآن پاک انہتر ہزار دو سو اکیاسی مختلف پارے نوے ہزار چار سو مختلف صورتیں اڑتیس کروڑ ستاسی لاکھ چوالیس ہزار ایک سو ایک سو چون مزید چون حج پانچ امرہ سترہ طواف سات کلمہ شریف پانچ کروڑ اناسی لاکھ اکیس ہزار دو سو پندرہ درد شریف دو ارب انتالیس کروڑ ستر لاکھ بیالیس ہزار دس ایک ارب میں سو کروڑ ہوتے ہیں ایک کروڑ میں سو لاکھ ہوتے ہیں کمائی ہو گئی نا اس لیے دعوت اسلامی میں نہ ہوتے تو جیسے بعض لوگ دعوت اسلامی میں کام کرتے ہیں بہت برسوں تک کرتے پھر ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں یا حالات بس شیتان لے جاتا ہے ماڈرن بنا دیتا ہے پھر گمنامی میں مر بھی جاتے بےچارے یہ دیکھو دعوت اسلامی میں آخری سانس تک رہے تو کتنی برکت ملی اس کو ہاں یا اللہ اس کے سب کے ہم کو بھی استحکام تھا فرم کلیما شریف پانچ کروڑ انسی لاکھ اکیس ہزار تصوی ہاتھ بیس لاکھ اکسٹھ ہزار چھ سو چھپن کافلا قافلوں کے ثواب مدنی قافلوں کے انیس سو اکسٹھ شرعی پردوں کا ثواب مدنی برقع کا آٹھ سو باون جزا حم اللہ جنہوں نے یہ اصال ثواب پیش کیا اللہ تعالی ان کو جزائے خیر اور ہزار ہا ثواب کی مطلب یعنی کہ مل رہی ہیں لیکن وہ پڑھ نہیں سکے خیر ان کو تو پہنچی جائے گا نیتیں جنہوں نے کی ہیں اصال ثباب کیا ہے میٹھے میٹھے اسٹائم بھائی الحمد للہ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت کی باہریں آپ نے بھی سنی مفتی محمد فاروق صاحب کے اسال ثواب کا معاملہ آپ نے دیکھا یقیناً یہ بڑی قسمت والے تھے کہ انہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت کی غلامی نصیب ہو گئی اور ایسی غلامی نصیب ہوئی کہ رضائے مرشد بھی ان کا مقدر بن گئی یقیناً امیر اہل سنت بارہا یہ اس بات کا اظہار چکے ہیں کہ مجھے دعوت اسلامی کے مدنی کام کرنے والوں سے بہت پیار ہے اللہ تعالی ہم سب کو شب و روز دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں مصروف عمل رکھے دعوت اسلامی ہماری اپنی ہے ہماری ایسی ہے کہ دعوت اسلامی میری ہے میرے باپا کی ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ آج ہم سب نیت کرتے ہیں کہ سب مل کر تن من دھن کے ساتھ دعوت اسلامی کی بھرپور خدمت کریں گے جس طرح میر عل سنت کے اس چہیت عاشق عاشق صادق مرید صادق الحاج المفتیم محمد فاروق عطاری صاحب نے دعوت اسلامی خدمت کی صبح و شام ایک ہی کام دعوت اسلامی دعوت اسلامی ان کا ایک انداز تھا کام کرنے کا اور آج ان کے بعد یہ دعوت اسلامی کا انداز تھا جو ان کے ساتھ رہا یقیناً دوری میں خسارہ ہی خسارہ ہے اور قرب میں فائدہ ہی فائدہ نظر آ رہا ہے اللہ تعالی آزمائش اور امتحان سے بچاتے ہوئے امیر سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی پر مرتے دم تک استقامت عطا فرما دے